حولانا شاہ دی محمد اکبر صاحب کے لاڈے کردار کا حالم جب تیرے میرے سامنے مولا ہے جب تیر سامنے مولا ہے کنا جب تیرے میرے سامنے مولا ہے کائنا, کائنا دربار سے پوچھے کوئی درخوا کا دربار سے پوچھے کوئی دربار کا کیسی انس انسانسی عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی جیسے گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا اور جب یہ حضوری نصیب ہو جائے تو پھر اس عالم پر کیا رہا لیکن یہ ترقی نصیب کا ایک تو بات یہ ہے کہ میں بار بار کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں یہ راستہ ہمارے لیے نہیں ہے کچھ لوگوں نے اختیار کر لیا کر لیا نہیں کیا نہیں لیکن جس دن اس دولت کی ذرا سی جھلک لگ گئی ذرا سی چھٹکا لگ گیا پتہ چلے گا کہ کیا نعمت ہے اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے آسان رکھی ہے کیا کام کرنا ہے گناہوں کو چھوڑنا ہے حضرت اللہ نے فرمایا کہ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصور ہے یعنی اللہ کو پانے کا جو راستہ ہے ذرا سی بات ہے کیا کہ جن عبادات کی میں سستی محسوس کریں ان میں مجازہ کر کے مشقت کر کے ان عبادت کو بجا لائیں بس ہمت کر کے اگ جائیں سب کام ہمت سے بچے ہمت کر کے اگ جائیں کام کرے جائیں وہ ذرا کی بات جو تصور کا حاصل ہے وہ ہے کہ جن عباد وہ یہ ہے کہ جن عبادات سستی ہو ان کا سستی کا مقابلہ کر کے ان عبادت کو بجا لائیں اور جس گناہ کا تقاضا ہو اس سے مجاہدہ مقابلہ کر کے اس کو توڑ دے مقابلہ کرے استفادے کا اور گناہ سے بچے بس یہ بات جس کو حاصل ہوئی اس کا بےڑمفار ہے یہی راستہ ہے سیدھا سادہ آسان کوئی مشکل راستہ نہیں ہے بس گناہ نہیں کرنا ہے اور جو جس عبادت میں سستی ہو رہی ہے اس کا مقابلہ کرے کا مرد بنے مقابلہ کرے میرے فرماتے تھے کہ عورتوں کو بھی ہمت مردانہ استعمال کرنی پڑھتے ہوئے فرماتے تھے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عورتیں جائیں بلکہ ہمت کے اعتبار سے مردانہ ہمت استعمال کرنی پڑے تو یہ کام جو ہے یہ محنت ہر ایک کو کرنی ہے ہر آدمی ہر مرد و خواتین جو ہے سب کے سب یہ ارادہ کریں بچے بھی ارادہ کریں کہ ہم جو اللہ کے راستے میں پوری کوشش اور محنت کر کے اللہ کو پانے کا ہم پکا عرم کرتے ہیں سب ارادہ کرو عزم کرو اللہ کو پانا جو ہے بہت ضروری ہے فرض ہے یہی ہے کہ ضرورت یہ اولیاء کا راستہ ہے مولویوں کا راستہ ہے ہمارے لیے نہیں جو نہیں محنت کرے گا بہت گا بہت نقصان اٹھائے ہے اور ہر شخص اس کے ارادہ کرے گا اور عورت ہر مرض ارادہ کرے کہ ہم نے اللہ کو پانا ہے اور اس سے راست دینے جو مشقت آئے گی جو محنت ہو سکے گی ہم پوری کوشش کریں گے اپنی اور پھر اللہ سے مدد بھی مانگے اور استرفار بھی کرتے ہیں جو کام نہ ہو سکے اس سے انتظار کیا ہے اور اللہ سے مدد بھی مانگی تو اس طرح سے راستہ طے ہوگا ان شاء اللہ جب میرے سامنے مولا رائنا جگتے میرے سامنے مولا رائنا گلبار سے کوئی دربار کانم دربار سے پوچھے کوئی دربار کا, دربار سے کوئی دربار کا جب ہوا جب سے ہوا ہے تاز پہ رابطہ جلتے ہوا میں گلشن سے گلگار سے گلزار ہوتا ہے گلستان ہوتا ہے جس نے پھول کے لیے چنا و بہار ایک دل کا گلزار ہوتا ہے دل کا گلستان السلام علیکم ایک دل کا گلستان ہوتا ہے وہ بلستان جو ہے اللہ کے خوب کا بلستان وہ بے نسل گریزتا ہے اس کی بہار کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے وہ بے نسل بہار اور بے حضا بہار اس کو بھرنا ہے گلزار سے پوچھے کوئی گلزار کا عالم جب سے ہوا ہے خالقِ شم سار جب سے ہوا ہے خالقِ گل شم تیرا جب سے ہوا گلدار سے پوچھے کوئی گلدار کالم گلدار سے پوچھے کوئی گلدار کالم کا چند کمر کی روشنی سب مانگ ہاں پڑ گئی چنتو کمر کی روشنی سب کر گئی جب تی آوان کالم جب تی آوان کان چنتو کمر کی روشنی سب کر گئی اور اور یا اللہ کے قلب کے انوارات کی روشنی اگر اللہ تعالی ظاہر کر دیں تو یہ شمس و قمر کی روشنی کی پڑھنا شمس و کمل کی روشنی سب مان پڑ گئی شمس و قمر کی روشنی سب مان گئی شمس و قمر کی روشنی سب گئی جب نے دیا ان کا جب نے دیا ان کا دیکھو تو کی دو تو بے تو آشتوں کی دراصان دو تو دیکھوج ہوگی نرا شان دو رقال کا جو تار کا کارکال رقال کا دو کا کہرا شان دو تو رفتار دہلی رفتار مراد نہیں ہے اگر یہ وہ بھی مراد ہے جب اللہ والا چلتا ہے جبکہ شام تر چلتے ہیں اگر اچھے سے ہوتے پھکے رہتے تھے لیکن ایک شان ہوتی ہے گرفتار کی <imulan mainstream> <imulan> <eingalan> پھر ہمارے حضرت عظم مرشید نماز کو تشریف لے جا رہے ہیں کیا شان ہو تھی پھر ہم نے اپنے مرشید خالد کو بھی دیکھ لیا الحمد للہ ہم نے دیکھا کہ عمرے کے سفر پہ ہم تشریف لے جا رہے ہیں پھر وہاں سے عمرے کے لیے جب روانہ ہوئے ہوٹل سے تو کیا چالی مستانی کیا آز اس کو کر سکتا ایسے بس کر چکا ہوا سوالوں سے لیکن کیا مضبوطی سے قدم رکھتے ہوئے ایک مستانہ چاہتی والا چاہتی کیا بیان نہیں بتاؤں بیانباب کے لیے سچی لے جا رہے تھے اور حالانکہ کئی تقریباً دو دن سے اندر جا کر بنگلہ دیش سے جب روانہ ہوتے سفر کی مصروفیات ہوئی سب چیز تیاری پھر وہاں گھنٹوں ایئرپورٹ پہ لگ جاتے ہیں پھر ہوٹل پہنچنا میں گھنٹوں لگے تب کہیں جا کے گرا دیا پہلے آرام کرتے لیکن ایسا محسوس ہوا کہ ابھی آرام کریں گے لیکن آدھے آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ فوراً اتنے لگے کہ امریکے کے تھکان کے باوجود جسمانی تھکان کے باوجود اور کیا خیال کی نہیں ہم لوگ پیچھے چل رہے ہیں پیچھے رہ گئے اور عزت تیز چلتے کہتے ہیں لگنی ہم بھاگ رہے ہیں یا تیز چل رہے ہیں لگنی راہ لیکن عجیب معاملہ تھا کہ عزت آگے ہم کوشش کر رہے ہیں تقریباً دوڑنے اس کے لیے ہم عزت کو پا نہیں پا رہے تھے دیکھو تو شاید پورے سے واپس خوشی کھائے میں نے کی چال دیکھ کے دیکھتا ہی رہے گا آپ کو یہ तो شاید دیکھو دوا شپوں کی ذرا شان دو دیکھو دیکھو تو آش کی نرا شان دو رفتار کام کار بتایا تھا کہ وہ ظاہری رفتار مراد نہیں ہے کے ظاہری بھی مستانہ ہے لیکن یہ رفتار دین کی رفتار ہے دین میں اللہ والے ایسے تیز ہوتے ہیں مولانا روین کی مثال چاند کی رفتار ہوتی ہے اور دنیا کے معاملے میں وہ بالکل پیچھے پیچھے معلوم ہوتے ہیں دنیا اور دنیا کمانے میں دنیا کے پیچھے بھاگنے میں وہ بالکل ہی سرست رفتار ہوتے بالکل قائل ہوتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں وہ اتنا تیز ہوتے ہیں فلک ہے علاقوں کے تیزی سے بڑھنے والے دیکھو تو آج پھوکی نا شام کو رکھار کا گفتار کا کردار کان رکھار کا گفتار کا کردار کان جب تیر میرے سامنے مولا ہے کھانا جب سے ہے تیرے تاپ میں مالا کائنا دربار سے پوچھے کوئی دربار کانم دربار سے پوچھے کوئی دربار کانم ڈر گی بائے سنتے سن نو بی کا مو چلن کرائے سن نگی کا چلن سلیا گرے سے نگوی کا چلن رفتار سے رفتار کا راج رفتار ہر شب حاصل کر سکتا ہے اور یہ رفتار کیوں ہوتی ہے رفتار سنت نبی نفشے قدم نبی کے ہیں سنت کے راج اللہ نقشے قدم نہیں کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں جنت کے راستے رفتار کا کیا راست ہے ہر کام میں ہر لمحہ کو نتی دینا بس یہ اللہ کی طرف دری سے بڑھے گا اور یہ جو یہ اللہ کا خوب گلا پا لے گا پھر یہ روئے گا کشتا گا کہ ہاری زندگی کہاں ضائع کرتی ہے نا ایک کہاں ہم نے ضائع کر گریے تھے بائے سنتے نگر چلن گرے تھے بائے سنتے نگریک ہو چلن گرے تھے ہو چلن سے پوچھے کوئی رسا से पूछे कोई रान जब हज में बच में गे गुना को करम से जब हजर में बच में को करम से जब हजर में बचेंगे गुना को करम से کیا ہوگا بھلا کی سر کا کیا ہوگا بلا کی بلا کا کالم <سؤال> دوستوں اللہ کے راستے میں ٹوٹے پھوٹے چلنا بھی بڑی نعمت ہے اللہ بلد بہت بڑی نعمت ہے جو ٹوٹا پھوٹا کمزوری سے چل رہا ہے وہ بھی بڑی نعمت ہے دیکھنا وہاں اللہ کیا کیا, کیا, کیا نہ دیں گے ہاں ٹوٹے چل پوٹے چلن سے ہی اللہ تعالیٰ بہت کچھ نوازے گے انشاءاللہ شاء اللہ نہ ہونا چاہیے لگے رہنا چاہیے بس لگے رہنا شک مایوسی حرام ہے مایوسی کو مایوسی مت لاؤ دے چلتے رہو بس پوچھے پوچھے گر گئے تو یہ نہیں کہ گرے ہی رہ گئے لے لےو جاؤ چلنا شروع کر دو کمزوری ہو کوئی بات چلنا شروع کرو بس جبیں گے کو قدم سے دس کے گنا کو سے کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار کان کیا ہوگا بھلا آپ کی سرکار چل دے پوچھے کوئی رسا کالم رخال کوئی جب حضر میں دشے گے کو کرم دے جب حسر میں بنے کے گنا کو کر کیا ہوگا ملا کی سرکار کانم کیا ہوگا بلا آپ کی سرکار کانم چندو کمر کی روشنی تب کی روشنی کر گئی جب سے دیا اللہ نے انوار کانم جب سے دیا اللہ نے انوار کانم جب سے دیا اللہ نے انوار کانم جب, کا جب سے ہوا ہے تال میں گلشن تیراب جب ہوا اے بلشن سے ہوا تے موایا گلشن تیرا بتا گلزار سے تجھے کوئی گلزار کا میرے مرشد محبوب ہے دارو مدینہ ببہ امریکہ میں چار ستمبر انیس سو چورانوے کو امریکہ میں اولیاء اللہ وہ ایسے ہیں کہ امریکہ وہ برطانیہ وہ افریقہ ہو کہاں کہاں سوال کا سفر ہے کی کسی حضرت والا کے کسی ملکوز میں کسی کھیل میں وہاں کے جورافیے وہاں کی سیاحت وہاں کے حسین مناظر یا وہاں کی کوئی ترقیات तरफ ایک ذرہ एक ذکر میں بلکہ اکثر अक्सर میں دیکھتا ہوں کہ نسبت اللہ کی انتہائی عروج ملتا ہے ایسے اخبار میں جہاں کے لوگ ظاہری ترقی کے بہت زیادہ دیگر ہوتے ہیں مداح ہوتے ہیں اور بڑے لالچی اور حریث ہوتے ہیں ایسی دنیا داری کے مالداری کے وہاں جا کے کہتے ہیں وہاں کی فرقیں ایسی وہاں پر یہ ایسا وہاں کا مزاف ہے یہاں تو کچھ خبر ہی نہیں کوئی فرقہ کوئی ہے کوئی بٹر کوئی اشارہ ملتا ہے ہم کو وہاں بلکہ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ ابھی اس کا بات نہ اپنا جہاں دکھاتی ہیں جمال کر دیا میری نظر میں یہ جہاں باب و خیال کوئی دنیا ہے کیا ہے سب مٹی کا ہے اللہ کا آپتاب کرم پڑ گیا وہ لال بن گیا کسی پہ آپتا پڑ گئی سونا بن گیا چاندی بن گیا ہے تو سب مٹی <laughs> اور مرنے کے بعد سب مٹی ہو جانا ہے قیامت میں سارا بنا ہو جانا ہے کیا رہ جائے گا حقل مند تو وہی ہے جو وہاں وہ ذخیرہ کرے جو ہمیشہ رہنے والا ہے کہ نہیں جو پناہ ہونے والا ہے اس کے پیچھے جو بھاگتا ہے وہ چیز آگے آگے بھاگتی ہے دنیا کیا ہے دنیا کے پیچھے بھاگنے والا جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو دنیا دنیا آگے آگے بھاگتی رہے گی اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا حتیٰ کہ یہ خبر کی گڑے نکل جائے آپ تو وہی آنا ہے جو انہوں نے لے لی اچھا وعلیکم السلام اور صابی رضی اللہ تعالضی اللہ تعالیم تعالیٰ، اور گزر اب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور الفیہ کے یارسول اللہ مجھے کچھ عمل ایسا بتلائی ہے کہ جس سے اللہ تعالی مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو تعلیم فرمایا تعلیم فرمایا کہ دیکھ بہت بہت اختیار کر زور کیا ہے یہ نہیں ہے کہ لاٹمار کے اندر میں چلے جاؤ دنیا کو لاٹ مارک یہ ہے کہ ربت میں ہو وہی جو ہمارے انتظار فرمایا کار بھی ہو کاروبار بھی ہو لیکن دل میں یا دنیا دل میں نہ گھومے ایسا لالچی اور خریف نہ بنے دنیا کا جس کے پیچھے جو دین کو پیچھے کر دے جس کی وجہ سے دین پیچھے ہو جائے دین کا نقصان اٹھانے لگے ایسی دنیا اس کے لانت نر اور وہ دنیا نعمت ہے جو اللہ کے تعینی تقوا کے ساتھ انسان گزارتا ہے اور اس کو پھیل کے کاموں میں خرچ کرتا ہے وہ دنیا اس کے لیے نعمت ہے ذخیرے آتے تو برض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر بنایا کہ زور کیا ہے کہ دن میں بے حبت ہی ہو دنیا کی خاص اگر دنیا ہو لیکن نحبت نہ ہو ٹھیک ہے اللہ نے دی ہے جب چاہے وہ دے دیتے جب چاہے دے دیتے اللہ سے مار جائے اس کو خیر کے کاموں میں خرچ کرے اپنے اوپر بھی خرچ کرے اپنے بیوی بچوں کے لیے خرچ کرے جو اللہ نے دیا وہ اس کی ایک سلطنت ہے غریب آدمی ہے تو امیر آدمی نے تو غریب کو جو دیا وہ اس کی سلطنت ہے امیر کو جو دیا اس کی سلطنت ہے اس میں وہ اپنا جو کرتا ہے تصرف وہ اس کے لیے ہے وہ خیر میں تصرف کرتا ہے تو خیر ہی ہے اور اگر برائی میں خدا نقاصہ خرچ کرتا ہے تو غریب آدمی بھی ہلاکت رہے اگر غریب آدمی اپنا مال برائی میں خرچ کرے گا گناہ میں خرچ کرے گا اس کے لیے ہلاکت ہے اور امیر آدمی خیر میں خرچ کرتا ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے اور اگر امیر آدمی برائی میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے تو زور کیا ہے کہ دنیا سے بے روپتی مراد یہ ہے کہ نعمت مانگو بھی کھاؤ پیو بھی اچھا کھاؤ پیو لیکن دل میں جو ہے بس مخصوص اللہ کی بات کہ دنیا سے دنیا کی ہرست نہ ہو لالچ نہ ہو کسی جی کے پاس مال دیکھ کے مالداری دیکھ کے عرف کرنا کہ ہمیں بھی ملتا ہے ہمیں کیوں نہیں ملا یہ انسان کو ہنسالے والی چیز تو فرمایا کہ روز اختیار کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے اور مایا کے لوگوں کے پاس جو مال ہے اس سے اس سے بے محبت ہی اختیار کرو لوگ تم سے محبت کرنا ہے کیسی پیاری نہ کی رسوم اللہ صلی اللہ کیسی بلاوت کیسا کمال ہے ایسے زبردست نصیحت ہے کہ اللہ سے اللہ کی محبت اگر چاہتے ہو تو روز اختیار دنیا سے بے روبتی اور دنیا پیچھے پیچھے آ رہی ہے اگر تم دنیا سے بے روبت ہوگے دنیا جتنی تمہیں ملنی ہوگی وہ خود پیچھے پیچھے آئے گی جتنی ملنی ہوگی یہ نہیں کہ وہ اب نیت یہ دیئے کر لی کہ اچھا بے ربتی اختیار کرتے ہیں اب پیچھے موقعے دے کے دنیا آ رہی ہے کہ تو مستمنی ہو جائے گا وہ کم بھی کما ہوگا تو اس کی ایک سلطنت ہوگی اس کی یہ ہے کہ دنیا سے بیروپتی اختیار کرو اللہ سے محبت کرنے لگیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا ملوم دنیا ملوم ہے اور جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے لیکن وہی بات کہ دنیا کون سی ملروم ہے جو اللہ سے دور کر رہے اور جو معاون ہے وہ اللہ کے رحمت میں شامل ہے وہ ان کو لقم نہیں ہے یہ ہے اور لوگوں کی لوگوں کی محبت اگر چاہتے ہو تو لوگوں کے پاس ہے اس سے بھی ربت ہو جاؤ اس کی لالچ ہے جو لوگ جس سے محبت کرنے لگے کو دیکھئے کیا باما پڑھ کر سنا رہا ہوں حلیف پاک ہے اکمل المین ایمان چاہتی ہیں ترجمان سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اور تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کے برتاؤ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاق فرماتے ہیں کہ کامل المان وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں اور تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کے برتاؤ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں معلوم ہوا کہ اخلاق کا معیار یہ ہے کہ جس کا سلوک اپنی بینی کے ساتھ اچھا ہو اللہ مالوثی رحمت اللہ روح المانی نے ایک کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرماتے ہیں کہ جو شوہر کریم ہوتے ہیں ان پر عورتیں غالب آ جاتی ہیں غالب ہونے کے معنی یہ ہیں کہ تیز باتیں کر لیتی ہیں ناز نفرے دکھا دیتی ہیں کیونکہ ان کو ناز دکھانے کا حقی حاصل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے اور جب روکی, روکی ہوتی ہے تو مجھے پتا چل جاتا ہے اور کیا آپ کیسے جان لیتے ہیں فرمایا کہ جب تو مجھ سے خوش رہتی ہے تو کہتی ہے ورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم اور جب روچی ہوئی ہوتی ہے تو کہتی ہے وربی ابراہیم ابراہیم کے رب کی قسم معلوم ہوا کہ عورتوں کو تھوڑا سا روشنی کا حق حاصل ہے یہ ان کا ناظ ہے لہذا اس کی بھی شریعت نے رعایت رکھی ہے دیکھیے حدیث سے پاک میں فرمایا یا کریم یہ عورتیں گالے بازاتی آج ہیں کئیم شہرت پر لن <لَحِيمٌ> اور جو لوگ بد اخلاق ہیں اور ان پر جا چپٹ مار پیٹ کر کے غالب کے جاتے ہیں بعض علاقوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ پہلی رات عورت کو روب میں لانے کے لیے بڑی پٹائی کرتے ہیں اللہ. کیا جہالت اور ظلم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کریم مغلوبن میں محبوب رکھتا ہوں کہ میں کریم رہوں چارے مغلوب رہا حکوم اور میں بد افلاغ ہو کر ان پر غالبا حاصل نہیں کرنا چاہتا دیکھو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم اللہ کی سب سے محبوب ہستی اللہ کے بعد سب سے بزرگ ہستی دیکھو کیا فرما رہتی ہوں میں محبوب رکھتا ہوں کہ وہ مجھ سے غالب ہو جائے لیکن میں اپنے افغان پریمان سے نیچے آنا نہیں چاہتا پھر ہماری کیا ہے کہ البتہ یہاں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ بیویاں اگر ناجائز فرمائش کرے کوئی خلاف شریعت کام کا تقاضہ کرے تو وہ بات ماننے والی نہیں ہے اس میں ان کی بات نہ مانے لیکن اس میں بھی محبت سے ان کو منع کر سکتا ہے ضرور نہیں ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ لیکن حضرت نے سکھا دیا کہ جو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے چیزوں کا غصّہ کرتا ہے زبان راضی کرتا ہے تیز تیز بولتا ہے اور ان کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ کون ہوگا شخص کبھی اللہ تعالیٰ احساس اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت مثل ٹیڑی پتلی کے ہے دیکھیے ٹیڑی پتلیاں کام دے رہی ہیں یا نہیں ان کو ایزی کرو گے تو ٹوٹ جائیں گے ہم ہر ایک کے میں پسلی کی ہے ہے کام ان کو سیدھی کروگوں سے ٹوٹ جائیں گی لہٰذا ان کے ساتھ شقت محبت اور رحمت کا معاملہ کیا جائے تو زندگی جنت کی تھی ہو جاتی ہے اگر خان فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے سالن میں نمک تیز کر دیا تھا اس کے شوہر نے اللہ تعالی سے معاملہ کر لیا کہ خدا ہاتھ ہی کو ہے نمک تیز ہو گیا اگر میری بیٹی نمک تیز کر دیتی تو میں یہی چاہتا کہ دامات اس کو لہٰذا ہے خدا میں آپ کی اضا کے لیے اس کو جو میری بیوی ہے لیکن آپ کی بندی بھی ہے اس کی نسبت آپ کے ساتھ بھی ہے اس کو معاف کرتا ہوں اگر خان بھی فرماتے بے غیرت ہیں وہ لوگ جو اللہ کی سفارش باہر شروع نہ دل یعنی اللہ تعالیٰ نے پاک میں بیویوں کے لیے سفارش نازل دل فرمائی اپنی فرمائی بآون معروکم کرتاؤ کرو جو لوگ وہ لوگ بے زیر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سفارش بار شرون معروف <بِالمارور> کو رد کرتے ہیں ابھی ایک ڈی آئی ڈی یا کمشنر سفارش رکھتے کہ اپنی ہیوی کا خیال رکھنا تو بتائیے کہ ہم لوگ اتنا خیال کریں گے اور اللہ تعالیٰ سفارش نازل فرما رہے ہیں کہ ان سے ملائی کے ساتھ پیش آؤ یہاں ہمارا کیا معاملہ ہے اور کیا ہونا چاہیے ہر شخص اپنی حالت پر غور کر لیا لہٰذا اس شخص نے دلی دن میں اللہ تعالیٰ سے معاملہ کر لیا اور بیوی کو معاف کر دیا اور اس کو کچھ نہیں کہا اگروی فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو ایک بزرگ نے اس کو پاپ میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا اس نے کہا کہ میاں معاملہ تو بہت خطرناک تھا بڑے گناہوں کا معاملہ پیش ہو گیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ سالنگ میں نمک دیر کر دیا تھا اور تم نے میری اس بندی کی خطا معاف کر دی تھی جاؤ اس کے سلے میں آج تم کو معاف کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توحیف دے رہا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اخلاق والا صحیح معنوں میں اچھے اخلاق والا بنا دیا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مایا فرما دیا کہ تم نے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کے برتاؤ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے یہ بھی سوشی طرح سبق جتنا زیادہ برتاؤ اچھا ہوگا بیویوں کے ساتھ زیادہ لاپ والا اور اتنا ہی زیادہ کامل المان ہوگا دیکھو خوشخبری کیا ملے گی اکمل المان اکمل المین ایمان کامل ایمان والے ہاں کامل ایمان والد ایمان والے تعمیر المان وہ لوگ ہیں جن کے اخراف اچھے ہیں اور اخراق اچھے سب سے بہتر جس کے بیویوں کے ساتھ وہ ہے مایا اللہ تعالیٰ محمد. محمد. اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیویوں کو بھی کچھ شوہر کے ذرا کو درجہ جاؤں سب اللہ تعالیٰ سے خلاف ہے یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی جو کرے گا اپنا بھلا کرے گا ہے نا بیویوں کو بھی ضرورت ہے آخرت کی اور شوہروں کو بھی ضرورت ہے آخرت کی وہ اپنا کام کریں وہ شوہر کو ٹیڑھی نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ تو ایسا ہے یہ ویسا ہے چیڑا چیڑا ہے تو ہم کیوں اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں یہ تو آل, اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے نہیں جیسا ہی ہے دیکھو بیچی دیگر کے چوتھے حصے میں نیک بیویوں کے حصے پڑھو کیسے انہوں نے اپنے بدکار شوہروں کو نبھایا بدکار شوہروں کی خدمت ہمارے تو اللہ کا شکر ہے صاف ستھرے لوگ ہیں لیکن انہوں نے پیدکار مردوں کی جو ذنا تھے ان کی خدمت کس طرح کی اور آخرکار وہ بھی ان سے ان کے اطراف سے ان کی خدمت سے مرو ہو کر وہ بھی اللہ علیہ جیویوں جیبی. نے مردوں کو اللہ والا بنا دیا کہیں مرد, مرد جیویوں کو اللہ والا بنانے لیکن ذرا کم مشکل ہوتی ہے اس میں کام نہیں <تصفيق> <تصفح> <تصفح> تو وہی رسول اللہ, صل اللہ, صل اللہ, صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عورت کو حکم اگر اللہ کے سوا کسی کو کرنا چاہج ہوتا تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے شوہر کو سجا کرنا اور لیکن اللہ کے سوا کسی کو سیدھا کرنا نہیں اس کے یہ سبب سے یہ سبق سکھانا ہے کہ شوہر کا کیا جائے درجہ کی ہے شوہر کا کیا درجہ جائے کی لیکن اب اس, اس حدیث بات کو ہم سن کے ہم اکڑے نہیں ہم اپنا کام کریں اور اپنا کام کریں اور اپ کو چاہیے کہ کیسا بھی شوہر خود کی اطاعت کرے اس کے دن میں یہی کام کہ شوہر کی اطاعت کرو ہاں خلاف شریف کام کا حکم دے वो बजाना लाओ जैसे बाजे मत औरतों को पर्दा नहीं करने देते ऐसे भी नालायक बेहरत लोग हैं जो अपनी दीवियों को दूसरों के सामने खोलते थे जो लड़की की बात है अपने हंसते रहे मुझे कोई मौका हटने का समझ में नहीं आया इस बात ऐसी मुझे अंदे انہوں نے کچھ معنی کو پال لیا ہوا زیادہ گہرائی میں چلے گا دیکھو یہ یہاں تھی بےجرتی کی بات ہے اپنی بیویوں کو پردے پردے سے جو لوگ روکتے ہیں یہ وقتی کی بات ہے اللہ نے آپ کو مت کی ہے آپ اس میں دوسروں کا بھی حصہ کرا رہے ہیں بتائیے کتنی بے کی بات ہے کہ ہماری دیوی چیز کو اور دوسرے لوگ بھی دیکھیں دوسرے لوگ بھی لگتا دوڑا اس کی کتنی بےجختی کی بات ہے ایسے ہی جو ہے تو یہ بات ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ منع کرتے ہیں تو ایسے موقع پر اگر طبیعت پوچھ کر جو ہے وہ عمل کرے اور اس کی بات نہ مانے اور بہت سے کام ایسے ہیں مرد, مرد جو ہے عورتوں سے زبردستی کرتے ہیں تو خلاف شریعت کام ہو اس کی بات نہ مانیں جہاں تک جائز بات ہو اس کی جائز بات کا احترام کرے اس کی خدمت کرے اس کے آرام کا خیال رکھے اس کی منشا کو بھی سمجھے گے جی یہ بات میرے شوہر کو پسند نہیں ہے لہذا اب اس میں گیل بحث نہیں بنتے اچھا جی بہت اچھا ان شاء اللہ خیال رکھتے ہیں بس اور غلطی اور خطا ہو جائے ماتھی مارے ایسے ہی جو شہر کو جو, جو ہے ان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے کیونکہ وہ کرے غلطیاں کو معاف کرتا ہے بس یہ ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ